الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلا سید رسول وخاتم الانبیر اما بعد اعوذ باللہ السمیع العالم من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر دو سو من وقر صاحب بطہتن فَقَدْ عَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقر وکر و توقیف عزت کرنا احترام کرنا تعظیم کرنا کسی کی صاحب بدعت بدتی حقی بدعت والا بدعت ہر وہ چیز نئی دین میں کہ جو اصول دین سے ثابت نہ ہو قرآن و حدیث اجماع و قیاس سے ثابت نہ ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف راشدین ثابت نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کرنا وہ بھی ہے جبکہ اس کو دین سمجھ کر کیا جائے تو بدیات فقط مدد کرنا تعاون کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہدم ہدمن اس کا معنی ہوتا ہے کسی عمارت کو گرا دینا منہدم کر دینا الاسلام اسلام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وقر صاحب بدن جس نے تعظیم کی بدتی آدمی کی فقط آن الاسلام بس اس نے مدد کی اسلام کے گرانے میں اس نے مدد کی اسلام کے گرانے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ارشادی آدمی ہے جو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان حال سے یہ تہمت لگا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یا صحابہ اکرام نے ہم تک صحیح صحیح طریقے سے دین نہیں پہنچایا اب وہ نئی بات دین میں لا رہا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے یہ بدعت اس لیے بھی ناجائز ہوتی ہے کہ گویا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان ہے تہمت ہے کہ آپ علیہ صلاح والسلام نے دین کو مکمل پہنچایا نہیں یہ چیز رہ گئی اور آج کسی کو یہ معلوم ہوئی ہے کہ یہ چیز بھی دین ہے اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ بدعت جب مطلع خان بولی جائے تو تب بولی جاتی ہے کہ اس چیز کے بارے میں کہ جس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ورنہ بدعت کے لوگ بھی مانا ہے نئی ایجاد کوئی بھی چیز جو نو ایجاد ہو نئی نو بار ہو اس کو بدعت کہتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ تو کروڑوں چیزیں آپ کو بدعت مل جائیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی تھی تو کیا وہ بھی نہیں بلکہ بدعت کا معنی یہ ہے کہ جو اصول دین سے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاء راشدین سے ثابت نہ ہو اس کو دین سمجھنا اور اس کو دین سمجھ کر لوگوں کو بتانا اور اس کو دین سمجھانا دین, دین میں شمار کرنا یہ بدعت ہے تو جس نے کسی ایسے بدتی آدمی کی تعلیم دی جو معاد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگانے والا ہے اور دین کو نامکمل سمجھنے والا ہے اللہ فرما چکے ہیں قرآن مجید میں کہ تم اپنا دین اور, اپنی نعمت کو تام اور مکمل کر چکا ہوں لہذا اب اس کا یہ کہنا کہ یہ چیز بھی دین کا حصہ ہے جبکہ رسول اللہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور صحابہ کرام نے بھی کسی کو نہیں بتایا اور آج اس زمانے میں آ کر اور آپ کے صحابہ کے زمانے کے بعد جو ایک نئی چیز بیان کرتا ہے جس کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے دین سے اور اصول اربا سے ثابت نہیں ہے قرآن سے نہیں ہے حدیث سے نہیں ہے اجماع سے نہیں ہے قیاس سے ثبوت نہیں ہے تو وہ بدت ہے ایسے شخص کی جو تعظیم کرنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہیں کہ گویا اس شخص نے معاونت کی ہے ہیلپ کی ہے اس شخص کی کہ جو دین کو گرا رہا ہے گویا کہ اسلام ایک عمارت ہے اور اس کو گرانے میں جو شخص کوشش کر رہا ہے جو گرا رہا ہے اس کے ساتھ اس شخص نے معاونت کی ہے مدد کی ہے نصرت کی ہے اس کی اسلام کو گرانے میں اس شخص نے کہ جس نے کسی بدتی آدمی کی تعظیم کی ہے لہذا جو لوگ بداتی ہوں دین میں آئے دن نئی نئی باتیں نکالتے ہوں جن کا دین سے دور دور تک تعلق نہ ہو ہر سلیم العقل اور سلیم الفطرت انسان سمجھ سکتا ہو کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بھی دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے ایسے لوگوں کی تعظیم کرنا یہ عین اسلام کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرشاد من وقر صاحب عادن جس نے تعظیم کی جس نے عزت دی جس نے کسی کی توفیر کی ایسے شخص کی جو بدتی ہو بدعت والا ہو فقط آنا بس اس نے مدد کی معاونت کی علی حد مل اسلام اسلام کے گرانے پر اسلام کے گرانے میں گویا اس نے مدد کی ہے حضرت یوسف بن ناری رحم اللہ شاہر رشید حضرت اللہ انور شاہ رحم اللہ جامعہ علومِ اسلامیہ بنوری بن ٹاؤن کے بانی اور محتم اللہ تبارک مطالعہ کروڑا رحمت نازر فرمائے ان کی خبر پر آپ کے پاس جامعہ میں مودودی صاحب تشریف لائے ان کے زمانے میں مودودی صاحب کی جو خدمات ہیں وہ ایک اپنی جگہ پر لیکن ان کی کئی ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو اصول دین کے خلاف ہیں بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پجمعین کے خلاف ان کی باتیں قابل اعتراض ہیں تو وہ جب جامعہ لوگ اخلاقی تشریف لائے تو حضرت یوسف بن رحمہ اللہ اپنے دستر میں تشریف فرما تھے تو جس وقت مودودی صاحب نے وہاں پہنچنا تھا تو حضرت گھر تشریف لے گے تو جب مودودی صاحب کو لا کر بٹھایا گیا دفتر میں تو اس کے بعد حضرت تشریف لائے دفتر میں تو اب جب حضرت تشریف لائے تو یوسف بنوری صاحب تو بور مودودی صاحب کو کھڑا ہونا پڑا ان کے استقبال کے, کے لیے ظاہرہ وہ پہلے سے آگے بیٹھ چکے تھے تو اس موقع پر حضرت بنوری رحم اللہ نے خود مدودی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب مجھے علم ہوا تھا آپ کیا آنے کا کیا آب آب پہنچنے والے ہیں تو میں خود یہاں سے اپنے گھر چلا گیا اور اب میں آ رہا ہوں اس کی ایک وجہ تھی وہ یہ کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منوقر صاحب ابن فقط حد مل اسلام اگر میں یہاں دفتر میں بیٹھا رہتا آپ آتے مجھے آپ کے عزت احترام میں مہمان کا حق ادا کرتے ہوئے مجھے آپ کا احترام کرنا پڑتا اور مجھے آپ کے استقبال کرنا پڑتا اس لیے میں چلا گیا اب میں آ رہا ہوں آپ میرا استقبال کر رہے ہیں تو یہ ہے منوقہ رسا ہے فقرآن اللہ حدلام بڑے لوگوں کی بہرحال بڑی باتیں ہمیشہ ایسے انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے اور ذہن کو کشادہ رکھنا چاہیے ہر ایک کی بات کو سننا چاہیے سمجھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے حقیقت انسان کو معلوم ہونی چاہیے کہ حقیقت کیا ہے تو پھر اس کے بعد مختلف لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور پھر ایک رائے قائم کرنی چاہیے بہرحال میں نے بات کو سمجھنے کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی تو بن وقت کا رسا فقد اعانا فقت بال اسلام تو جس نے کسی بتی آدمی کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کے گرانے میں مدد کی ترکیب دیکھیے اب اگلی جو حدیث آ رہی ہے وہاں پر میں مدد پہ کوئی بات نہیں کروں گا منشتی وقرہ فیل ہوا ضمیر فعل صاحبہ مضافین مزافل مزاح مضافل مضاف کر مفول بحی فعل اپنی ضمیر فعال اور مفول بہی سے مل کر جمل فیل یا ہو کر شر فقد آنا اعلیٰ حد مل اسلام فا جزائیہ قدبرائے تحقیر آعن فعل ہو ضمیر فعال اعلیٰ جار حدم مضافل اسلام مضافر مزاف مل کر مجرور جار مجرور مل متعلق ہوئے فعل کے فعل اپنی ضمیر فعال اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر جزا اور جزا مل کر جملہ حدیث نمبر دو سو چودہ من احدث صفی امرنا نے فرمایا من احدث فی امرنا احدث کا معنی ہوتا ہے نئی چیز پیدا کرنا نئی بات کرنا فی امرنا ہمارے معاملے میں امرنا امر سے مراد یہاں پر دین ہے اسلام ہے ہمارے اس معاملے میں مراد دین ہے مالی سمن ہو جو اس دین سے نہیں ہے فہور مردود کیا ہے فہور یعنی وہ بات مردود ہے تو جس نے کوئی ایسی بات کی ایسی نئی بات نکالی جس کا ہمارے اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہمارے دین سے نہیں ہے مالئی سمن جو اس دین سے نہیں فہور تو وہ بات مردود ہوگی اس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کے شریعت محمدی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو امی جان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی ما لیس من احدث فی جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی بات نکالی من اح دسا فی امرنا ہس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی بات نکالی مالئی سمن ہو جو اس سے نہیں ہے یعنی اس معاملے سے نہیں ہے اس معاملے سے نہیں ہے, جو اس دین سے نئی ہے تو وہ بات وہ جو نئی بات نکالی ہے وہ کیا ہوگی مرد ہوگی تو میں نے آپ کو بتا دیا بدت بدعت کے لوگ بھی مانا نئی چیز ہر نو ایجاد چیز کو بدعت کہتے ہیں اور بدعت کی اصطلاحی تعریف آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلاف راشدین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ثابت نہ ہو اس بات کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور اس کو باعث ثواب سمجھنا یا بدعت اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن حدیث اجماع اور قیاس سے جس کا ثبوت نا. قرآن حدیث اجماع اور قیاس سے جس کا ثبوت نہ ہو وہ بدت کے ہے لہذا کوئی بھی ایسا کام کرے گا یا اس کو دین کا حصہ بنائے گا دین کا حصہ بتائے گا کہ جو قرآن حدیث سے جس کا ثبوت نہیں ہے اجماع سے نہیں ہے قیاس سے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے صحابہ گرام رضول اللہ تعالیٰ علیہ اجمائعین سے اس کا ثبوت نہیں ہے تو وہ چیز بدعت کہلائے گی اس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بات مردود سمجھی جائے گی اس کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس لیے رسول اللہ سے، اس لیے کہ آپ السلام نے فرما دیا ہے کہ من ما سمن جس نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس دین سے نہیں ہے تو فہور وہ مردود ہے اس سے پہلے آپ حدیث پڑ جا چکے ہیں جی ہمارے اس معاملے میں مالی سبن جو اس سے نئی ہے فورت مردود ہوگی قابل عمل نہیں ہوگی وہ بات ترکیب منشرتیہ فاعل فی جات امر مضاف ناظمین مضافلے مضاف مضاف علے مل کر موصوف ہمارا یہ معاملہ کون سا؟ حاضہ یہ حاضہ اس میں اشارہ صفت موصوف صفت مل کر مجلور جار ملور مل کر متعلق ہوئے احدث فیل کے ما اسم میں موصول لیسا فیل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم من ہو دی. جی جی جملہ ہو کر خبر لہیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر سلا ہوا ما ماموصولہ کے لیے ماموصولہ اپنے سلا سے مل کر مفول بھی ہی ہوئی اخدر سفیر کے لیے فعل اپنی ضمیر فائل متعلق اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ، خبریہ ہو کر شروع مبتدا بمانہ مردود سیغ اس میں مفول ردن, ردن بمانہ مردودن سیغ اس میں مفول اس میں نائب نائفائل تو ردن رد بمانا مردود انسی غیث مفہول اپنی ضمیر نائف فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مفتدار اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ تو ردن رد بمانا مردود انسی غیث مفہول حدیث نمبر دو سو پندرہ من تحلّا سو وسلم معنی ہوتے ہیں مزین ہونا اپنے آپ کو مزین کرنا خوبصورت بنانا آراستہ کرنا بیمار لم یو تھا آتا یوتی معنی کسی کو دینا لمبی ہوتا جس کو نہ دیا گیا مجھول کا کسی ہے کانا کا لابس لابس جار ہے لابس معنی ہوتے پہننے والا لابس پہننے والا سعود کپڑے کو کہتے ہیں سو بہ مزا تسنیہ تھا دو کپڑے تو سو بہ کی اضافت ہوئی تو دون اضافت کی وجہ سے گر گیا سعودی دو کپڑے زور مانا جھوٹا سنا ہوگا عام روزوں بھی استعمال ہوتا ہے کہ شہادت گواری تو زور کا معنی ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحلا بما لم یوتا جو مزین ہوا بما ایسی چیز کے ساتھ لم یوتا جو اس کو نہیں دی گئی کانا کلا گئی زور وہ ایسے ہوگا جیسے دو جھوٹے کپڑے پہننے والا من منتحلہ جو مزین ہوا بیما ایسی چیز کے ساتھ لم یوتا جو اسے نہیں دی گئی کانا ہوگا وہ ہو کلا بی سو بیزور دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کی طرح اس حدیث کا ایک پس منظر ہے جو احادیث کی بڑی کتابوں میں محادیثی نے لکھا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے ایک اور بھی شادی کی ہوئی ہے اور میری ایک سوکن بھی ہے اور سوکن کی لڑائی تو روز اول سے ہے اور آج تک ہے اور شاید کے قیامت تک باقی رہے گی چاہے جتنی بھی باخلا کیوں نہ ہو تو کہنے لگی کہ کیا میں اپنی شوقن کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرا خاندان مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے بہت سی چیزیں اور بہت سی نعمتیں لا کر دیتا ہے بہت سی اشیاء دیتا ہے حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے وہ لا کر نہیں دیتا تو کیا میں بے سے اس کو یہ بات بول سکتی ہوں اپنی سوکن کو شوہر کے بارے میں کہ وہ مجھے بہت سی اشیاء آ کر دیتا ہے جب حقیقت یہ بات نہیں ہے تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملۂ مایا منتح اللہ کالا کلاب سے جو مزین ہوا ایسی چیز کے ساتھ جو اسے نہیں دی گئی تھی تو گویا ایسا ہے جیسے دو جھوٹے کپڑے پہننے والا یعنی آپ علیہ السلام کا اس عورت کے متعلق ایک تو یہ کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یعنی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے بنسبت تمہارے دوسری بات یہ دوسرا جھوٹ یہ کہ وہ مجھے اشیاء اور چیزیں لا کر دیتا ہے حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے تو دو جھوٹ ہے تو ایسی چیز کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا مزین کیا کہ جو اس کے اندر نہیں ہے کانا کلاب یہ ایسے شخص کی طرح ہوگی جو دو جھوٹے کپ جھوٹے کپڑے پہننے والا اب یہ ایک الگ مستقل جملے ہیں کلاب سے کیا مطلب ہے اس کا کہ دو جھوٹے کپڑے پہننے والا اس کے محدثین نے کئی سارے مطالعے بیان کیے ہیں سب سے پہلا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی آدمی نیک اور سالح نہ ہو لیکن صلاحہ عطقیہ کا لباس ایسے طریقے سے اختیار کرے کہ لوگ اس کو نیک اور سالح اور متقی سمجھنے لگ جائیں جب وہ نیک اور نہ ہو اور اس کا ان سے دور دور تک بھی تال لگنا ہو بڑا جبہ پبا اور دستار اس نے پہن رکھی ہو بتلانے کے لیے کہ میں کوئی بہت بڑا نیک صالح اور متقی ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ گویا اس نے دو کپڑے گویا جھوٹ کے پہنے کہ اس میں بھی دو جھوٹ پائے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ صالح اور متقی نہیں ہے ایک جھوٹ تو یہ ہے دوسرا یہ کہ اپنا اس نے لباس ایسا اختیار کر رکھا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ یہ نیک اور صالح ہے اس میں بھی گویا کہ دو گویا جھوٹ کے کپڑے پہنے اس کے علاوہ اور بھی مختلف اخبار ہے ایک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ اس سے شاید پہلے زمانے میں ایک ہی وقت میں دو جوڑے پہننا کوئی پسندیدہ سمجھا جاتا تھا اور اس شخص کو معگل سمجھا جاتا تھا جبکہ آج کل اگر ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں دیکھیں گے تو جو بندہ ایک ہی وقت میں دو کپڑے پہنے گا تو اس کو پاگل سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہر وقت کے اعتبار سے اور ہر معاشرے کے اعتبار سے حالات بدلتے رہتے ہیں تو اگر دو قمیصیں جو پہنتا تھا تو اس کو معذر سمجھا جاتا تھا اب اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس نے صرف اور صرف اپنے لیے دو آستینیں بنا لی یعنی اس کی کمیص ہو اس نے ایک ہی کمیض کی دو دو آستینیں بنا لی اب دو اور کو دیکھ کر سامنے والا تو یہ سمجھے کہ اس نے دو قمیصیں پہن رکھی ہیں حالانکہ اس نے ایک ہی قمیص پہن رکھی ہو تو یہ مطلب ہے دو جھوٹے کپڑے پہننے والے سے ٹھیک یا یہ کہ اہل عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ دو کپڑے پہنتے تھے اور اپنے آپ کو معزز بتلانے کے لیے تو وہ عام محاورے محاورے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہاں کلا ویسے تو وہی سوٹ جی اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مطمین شخص تھا جو خاص اس طرح کا لباس پہنتا تھا اور لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ وہ ایک بہت معزز آدمی ہے اور جب بھی وہ کسی معاملے میں اگر گواہی دے گا تو اس کی گواہی کو تسلیم کر لیا جائے حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی بحض اس نے ایسا لباس اختیار کر رکھا تھا خلاصہ اور مقصد کی بات یہ ہے سجیس میں کہ جو چیز جس آدمی کے پاس نہ ہو اپنے آپ سے اس کا اظہار کر کر لوگوں کو یہ بتلا یہ کہ میں ایسا ہوں یہ اس حدیث کا مقصد ہے یہ کیا ہے گناہ ہے مثلا بعض لوگ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کا رنگ اور روپ دھارتے ہیں جس سے ان کی حقیقت کی پہچان نہ ہو سکے ٹھیک ہے اس کے پیچھے کئی سارے مقاصد ہو سکتے ہیں ماں لباس اختیار کر لینا یا ایسی بول چال اختیار کر لینا وغیرہ وغیرہ معاشرے کے اعتبار سے ہر فیلڈ کے اندر اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے مقصد یہ ہے کہ جو چیز اس کی حقیقت نہ ہو ماز بناوٹی ہو بس تو ماز بناوٹی بننا اور سامنے والوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرنا یہ کیا ہے گناہ کا کام ہے جس طرح کہ یہ خاتون آئی تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اپنی سوکن کو یہ کہوں کہ شوہر میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھے کئی چیزیں لا کر دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں منتاح اللہ کا معلوم ہوگا کہاں کا لاب سے یعنی جس طرح اس آدمی کو گناہ ہوگا گویا کہ دو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا ایک جھوٹ کا بھی نہیں دو جھوٹ کا ایک تو یہ کہ نیامت دی نہیں دی نہیں گئی اور اوپر سے جھوٹ بھی بولا گیا من تحلہ بمبی ہوتا کہاں کلابی سے زور جو مزین ہوا اس چیز،, اس چیز کے ساتھ دم یوتا جو اسے نہیں دی گئی. سے طرح جو دو جھوٹے کپڑے پہننے والا ہوں. من منشیا تحلہ فیل وزمین فائل بازار ماموصولہ لم یُعْتَ لم جازمہھی ضمیر نائب فائل فیل اپنی نائب فائل سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر صلح ہوا ما مسولہ کے لیے ما مسولہ اپنی صلح سے مل کر مجلور باجار کے لیے جان مجلور مل کر مطالق وحیت تحلیہ فیل کے تحلیہ فیل اپنی ضمیر فائل وحیت حلق سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر شر کارنا کا لابسی تو بیزو کارنا تاما ضمیر اس میں فائل کانا ناکا نہیں ہے ٹھیک ہے لابث مذاف صاحب مذاف مذاف مذاف مزافلے مل کر پھر مزاف علے ہوئے لابس مذاف کے لیے لابث مذاف اپنے مزاف علے سے مل کر مجرور کافذار کے لیے جار مشرول مل کر متعلق, اور متعلق سے حدیث نمبر دو سو سولہ اللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یزمن مَا لی مابین لہ مابین رج لیے ازمن لہ جن تھا یزمن و زامن بننا لہ لَام کے فتحہ کے ساتھ جبروں کو کہتے ہیں اور الکھیا لام کے کسرہ کے ساتھ داڑھی کو کہتے ہیں رجلئی رجلے ٹانگ کو کہتے ہیں پوری مکمل ٹانگ رج اس کی تسمیا ہے بعضوں میں یہاں بین بینا فخر کا لفظ ہے اور فخر ران کو کہتے ہیں لیکن جو بخاری شریف کی روایت ہے اسی طریقے سے دوسری قطب حدیث میں ہے رج لی ہے تو رج لائن تسنیہ تھا اس کی اضافت ہو گئی ہے کی کی طرف اس نون گر گیا ہے رج لی ہو گیا ہے دو ٹانگوں کے درمیان ازمن لگو میں جامن بنتا ہوں اس کے لیے الجنت ا جنت کا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ضمانتیں مانگی ہیں قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے اور اس کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے کہ جو دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے جنت کی ضمانت میں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ضمانت آپ السلام کے زمانے میں بھی سب کے لیے آپ کے بعد قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے ضمانت دے دے سامن بن جائے کوئی میرے لیے ما بین اللہ اس چیز کا جو دو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان اور جو دو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرم گار ازمن رب الجن میں اس کے لیے جنت کا سامن بنتا ہوں جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں جنت کی کہ میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں میں اسے جنت دلوا کر رہوں گا جو مجھے ضمانت دے دے دو چیزوں ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ گا اس لیے کہ جو گناہ انسان سے سردرد ہوتے ہیں عام طور پر اس کی بنیاد یہی دو چیزیں اس لیے اگر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب سمجھے گا اور کل قیامت کے دن اس کے سامنے اس کے روبرو کھڑا ہونے سے درے گا کہ میں نے اس رب کو جواب دینا ہے ہر اس ایک ایک نعمت کا اور ایک ایک پل کا جو اس نے مجھے عطا کیا ہے تو پھر انسان گناہ کے قریب نہیں جائے گا اور اپنی زبان کو اس وقت تک حرکت نہیں دے گا جب تک کہ اس نے خیر اور بلائی کی بات نہ کر دی لیکن تب کہ جب اس کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف ہوگا اللہ کی خشیت ہوگی جس کے دل میں یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں اس کے لیے بہت آسان ہے یہ دسخوہ کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر سکتا ہے زبان اس وقت حرکت میں آئے جب جبکہ خیر کی بات کرنی ہو اور اسی طریقے سے اپنی حاجات کو اور اپنی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے اپنے جائز محل کے اندر اور بس حرام کاریوں میں نہیں تو اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو گیا تو ضمانت میں یزمن لی جو ضمانت دے مجھے ما اس چیز کی ماں بہی نلی اس چیز کی جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں ہے وہ ماں بہن جلئی اور جو, دو جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے ازمن لہ میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت کی ترکیب دیکھیے من شتی یزمن یزمن ضمیل ہوا فائل لام جار یا زمیر مجد جار مجدور مل کر متعلق ہوئے فیل کے ماں مصولہ بین مذاف لحی مذاف عل مذاف گمیر مذافل مذاق مضاف ال مضاف مضاف مضاف مضاف مضاف مضاف مضاف مضاف مل کر پھر مضاف عل ہوئے بین مضاف کے لیے مضاف مضاف ال مل کر مقھول فی ہوئے فیل محصوف کے لیے سب لی مخصوف کے لیے سب فیل ہوا زمین فائل فیل اپنی زمین فائل اور مفول فی سے بین نگے سے یہی مفول فی مفول فی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر سلا و ماؤ جملہ کے لیے موصور مل کر ماتوف آلے آتفا ماں بہ ما بین یہ ماتوف معطوفہ لے اپنے معطوف سے مل کر جملہ معتوفہ ہو کر باویل مفرت کے مفول بہی یزمن فیل کے لیے تو فیل اپنی زمین فائل متعلق اور مفول بہی سے مل کر جملہ فیلیا خبریاں ہو کر شک میں نے صرف معطوف کہہ دیا ہے ترکیب بالکل وہی ہے جو ما بین لہی کی ہے کہ ماں مصولہ بین مزاف رضی مزا مذاق لئے مل کر پھر مفعول فی سب فعل معصوف کے فیل فائل فیل انا لام جا ہو چار مجھور مل کر متعلق ہوزمن فی فیل اپنے فائل مفول بھی بھی کہہ سکتے ہیں مفولفی بھی کہہ سکتے ہیں دونوں استعمال ہوتے ہیں خاص متعین جگہ ہے زرفے مکان کے اعتبار مفول مغولفی بھی کہہ سکتے ہیں اور کبھی اس کو مفول بھی بھی کہا جاتا ہے خیر خیر اپنی زمین فائل متعلق اور مفول بی سے مل کر مفولفی سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فیلیا خبریہ شرطیا وآخر الآوال الحمد لله رب العالمين